پھر اللہ تعیٰ فرماتے ہیں فَإِلَّم لك أنما بعلم اللہ اللہ هو فهل مسلمون پھر اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں تو جان لو کہ یقیناً یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر اے لوگو کیا تم مسلمان ہوتے ہو من كان يريد الحياة الدنيا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخصون جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی اولئیک الذین لیس لہم فی الاخرہ اِلَّا الْنَا وَحَبِطَ مَا صَنْعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا تھا اور جو عمل وہ کرتے رہے ضائع ہو گئے افمن كان کیا بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک گواہ قرآن بھی آ جائے جب کہ اس سے پہلے موسا کی کتاب بھی رہنما اور رحمت رہی ہو وہ قرآن کا انکار کر سکتا ہے ایسے لوگ ہی تو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور ان گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کا ٹھکانہ آگ ہی ہے چنانچہ اے نبی آپ اس سے شک میں نہ پڑیں بے شک یہ قرآن آپ کے طرف کی آپ کے رب کی طرف سے حق ہے بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی اس کے بعد بھی کہ تم اس چیلنج کا جواب دینے سے قاصر ہو یہ ماننے کے لیے کہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے آمادہ نہیں ہو اور نہ ہی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو آمادہ نہیں ہو اور نہ ہی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو پھر یہ دو آیات کفار اور مشرقین کے بارے میں ہیں کیونکہ آخر میں لهم النار ہے یعنی ان کے لیے آخرت میں آگ ہی ہے مطلب یہ ہے کہ جو کفار یہاں دنیا طلبی کے لیے صدقہ خیرات وغیرہ کرتے ہیں جن کا تعلق رفاہ عامہ سے ہے انہیں ان کاموں کا بدلہ دنیا ہی میں پورا پورا دے دیا جا جاتا ہے پورا پورا دے دیا جاتا ہے جب بعض علماء تفسیر نے ان آیات کو عام مانا ہے اور ان میں منافق اور ریاکار کو بھی شامل کیا ہے کہ ان کے عمال بھی ان کے اعمال بھی آخرت میں عکارت جائیں گے واضح رہے کہ اگر اس آیت کو عام رکھا جائے تو فِي <الْنَّار> میں تفصیل کی جائے گی کہ کفار اور منافقین کے لیے تو جہنم کی آگ دائمی ہے جبکہ مسلمان گناہ گار سزا کے بعد جہنم سے نکل آئیں گے اور بعض کو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دے گا قرآن مجید میں اس مضمون کو سورہ بنی اسرائیل آیات 18 سے لے کر 21 اور سورہ شرح آیت نمبر بیس میں بھی بیان کیا گیا ہے پھر منکرین اور کافرین کے مقابلے میں اہل فطرت اور اہل ایمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اپنے رب کی طرف سے دلیل سے مراد وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور وہ ہے الہ واحد کا اعتراف اور اسی کی عبادت جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے بس اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں بحوالۂ صحیح البخاری حدیث نمبر تیرہ سو انسٹھ اور صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اٹھاون یہ کے معنی ہیں اس کے پیچھے یعنی اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہو گواہ سے مراد قرآن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اس فطرت سیاح کی طرف دعوت دیتے اور اس کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات بھی جو پیشوا بھی ہے اور رحمت کا سبب بھی ہے یعنی یہ کتاب موسیٰ بھی یہ کتابیں موسع بھی قرآن پر ایمان لانے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے مطلب یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو منکر و کافر ہے اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل پر قائم ہے اس پر ایک گواہ مطلب قرآن یا پیغمبر اسلام بھی ہے اسی طرح اس سے قبل نازل ہونے والی کتاب تورات میں بھی اس کے لیے پیشوائی کا اہتمام کیا گیا ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک مومن ہے اور دوسرا کافر ایک ہر طرح کے دلائل سے لیس ہے دوسرا بالکل خالی ہے پھر یعنی جن کے اندر مذکورہ اوصاف صاف پائے جائیں گے وہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے پھر تمام فرقوں سے مراد روئے زمین پر پائے جانے والے مذاہب ہیں یہودی عیسائی زرتشتی بدھ مت مجوسی اور مشرقین و کفار وغیرہ جو بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ وہی مضمون ہے جسے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس امت کے جس یہودی یا عیسائی نے بھی میرے بارے میں سنا اور پھر مجھ پر ایمان نہیں لایا وہ جہنم میں جائے گا بحال صحیح مسلم حدیث نمبر 153 یہ مضمون اس سے قبل سورہ بکرہ آیت نمبر 62 اور سورہ نساء آیت نمبر 150 سے ایک میں بھی ذکر ہو چکا ہے یا گزر چکا ہے پھر یہ وہی مضمون ہے جو قرآن مجید کے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ سُنَنْ يُوسف آیت نمبر 103 مطلب آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے وَنَقَدِ صَدِّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ سر صبا <الْمُؤْمِنِينَ> آیت نمبر بیس ابلیس نے اپنا گمان سچا کر دکھایا مومنوں کے ایک گروہ کے سوا سب اس کے پیروکار بن گئے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یہی لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ متفرشتے کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا سن لو ظالموں پر اللہ کی لانت ہے وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں یہ لوگ زمین میں اللہ کو آجز کرنے والے نہ تھے اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہ تھا ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا ان میں حق سننے کی تاب نہیں تھی اور نہ وہ دیکھتے تھے یہی <سلام> <سلام> لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو افطراب باندھتے تھے جو افطراب باندھتے تھے بلا شبہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى رَبِّهِمْ أَصْحَابُ فِيهَا <خَالِدُون> بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کے حضور آجزی کی وہی جنتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے هل مثلا أفلا دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے اندھا اور بہرا اور دیکھنے والا اور سننے والا کیا اس وصف میں دونوں برابر ہے کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی جن لوگوں کو یا جن کو اللہ نے کائنات میں تصرف کرنے کا یا آخرت میں شفات کا اختیار نہیں دیا ہے ان کی بابت یہ کہا جائے گا کہ اللہ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح آتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک مومن سے اس کے گناہوں کا اقرار و اعتراف کروائے گا کہ تجھے معلوم ہے کہ تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا فلاں بھی کیا تھا وہ مومن کہے گا کہ ہاں میرے رب اور یہ بندہ اور یہ بندہ سمجھ بیٹھے گا کہ بس ہلاک ہو گیا اور یہ بندہ سمجھ بیٹھے گا کہ بس ہلاک ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے ان گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھا تھا جا آج بھی انہیں معاف کرتا ہوں لیکن دوسرے لوگ یا کافروں کا معاملہ ایسا ہوگا کہ انہیں گواہوں کے سامنے پکارا جائے گا اور گواہ یہ گواہی دیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا بہوار صحیح البخاری حدیث نمبر دو ہزار پھر یعنی لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے اس میں کجیاں تلاش کرتے اور لوگوں کو اس سے متنفر کرتے ہیں پھر یعنی ان کا حق سے اعراض اور بغض اس انتہا پر پہنچا ہوا تھا کہ یہ اسے سننے اور دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے یا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو کان اور آنکھیں تو دے دی تھیں کان اور آنکھیں تو دی تھیں لیکن انہوں نے ان سے حق کی بات نہ سنی اور نہ دیکھی گویا فَمَا أَغْنَا عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِّن شَيْءٍ سورہ احکاف آیت نمبر 26 مطلب نہ ان کے کانوں نے انہیں کوئی فائدہ پہنچایا نہ ان کی آنکھوں اور دلوں نے کیونکہ وہ حق کے سننے سے بہرے اور حق کے دیکھنے سے اندھے بنے رہے جس طرح کہ وہ جہنم میں داخل ہوتے ہوئے کہیں گے <السعير> سورہ ملک آیت نمبر دس اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج جہنم میں نہ جاتے پھر پچھلی آیات میں مومنین اور کافرین اور سعادت مندوں اور بدبختوں دونوں گروہوں کا تذکرہ فرمایا اب اس میں دونوں کی مثال بیان فرما کر حقیقت کو مزید واضح کیا جا رہا ہے فرمایا کہ ایک کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح ہے اور دوسرے کی مثال دیکھنے اور سننے والے کی طرح کافر دنیا میں حق کا روئے زیبا حق کا روئے زیبا دیکھنے سے اندھا تو آخرت میں نجات سے محروم اسی طرح حق کے دلائل سننے سے بہرا بنتا ہے اسی لیے ایسی باتوں سے اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے جو اس کے لیے مفید ہوں کے برعکس مومن سمجھدار اس کے برعکس مومن سمجھدار سمجھ حق کو دیکھنے والا اور حق کو باطل کے درمیان تمیز کرنے والا ہوتا ہے چنانچہ وہ حق اور خیر کی پیروی کرتا ہے دلائل کو سنتا اور ان کے ذریعے سے شبہات کا اضالہ کرتا اور باطل سے اجتناب کرتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں جیسے دوسرے مقام پر فرمایا لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِهُمُ الْفَائِزُونَ سورہ حشر آیت نمبر 20 جنتی دوزخی برابر نہیں ہو سکتے جنتی تو کامیاب ہونے والے ہیں ایک اور مقام پر اسے اس طرح بیان فرمایا اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں اندھیرے اور روشنی سایا اور دھوپ برابر نہیں زندہ اور مردے برابر نہیں سورہ فاتر آیت نمبر انیس سے لے کر بائیس پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اور البتہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس نے کہا بے شک میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں اللا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم ي کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو بے شک میں تم پر دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں فقال الملؤ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نرا الذين هم پھر اس کی قوم کے وڈیرے بولے پھر اس کی قوم کے وڈیرے بولے ہم تجھے بس اپنے ہی جیسا بشر دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بس انہیں لوگوں نے بے سوجے بس انہی لوگوں نے بے سوچے سمجھے تیری پیروی کی ہے جو ہمارے کمی کمین ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں اس آیت کی تفسیر یا ترجمہ پھر اس کی قوم کے وہ ڈھیرے بولے ہم تجھے بس اپنے ہی جیسا بشر دیکھتے ہیں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 نوح نے کہا اے میری قوم اے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت مطلب نبوت بخشی ہو پھر وہ تم اندھوں سے چھپا دی گئی ہو تو کیا ہم تم پر زبردستی چپکا دیں گے اسے جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ وہی دعوت توحید ہے جو ہر نبی نے آکر اپنی اپنی قوم کو دی جس طرح فرمایا و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیہ انه لا اله الا انا فعبدون سورہ امبیا آیت نمبر پچیس جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے یا بھیجے ان کی طرف یہی وہی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں بس میری ہی عبادت کرو پھر یعنی اگر مجھ پر ایمان نہیں لائے اور اس دعوت توحید کو نہیں اپنایا تو عذاب الہی سے نہیں بچ سکو گے پھر یہ وہی شبہ ہے جس کی پہلے کی یہ وہی شبہ ہے جس کی پہلے کئی جگہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ کافروں کے نزدیک بشریعت کے ساتھ نبوت و رسالت کا اجتماع ناممکن اور قابل تعجب تھا جس طرح آج کہل بدت کو بھی عجیب لگتا ہے اور وہ بشریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرتے ہیں پھر حق کی تاریخ میں یہ بات بھی ہر دور میں سامنے آتی رہی ہے کہ ابتدا میں اس کو اپنانے والے ہمیشہ وہ لوگ ہوتے جنہیں معاشرے میں بے نو اور کم تر سمجھا جاتا تھا اور صاحب حیثیت اور خوشحال طبقہ اس سے محروم رہتا اس سے محروم رہتا حتی کہ یہ چیز پیغمبروں کے پیروکاروں کی علامت بن گئی چنانچہ جب شاہ روم ہرقل نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت باتیں پوچھی تو اس میں ان سے ایک بات یہ بھی پوچھی کہ اس کے پیروکار معاشرے کے معزز سمجھے جانے والے لوگ ہیں یا کمزور لوگ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کمزور لوگ جس پر ہرقل نے کہا رسولوں کے پیروکار یہی لوگ ہوتے ہیں بحوالِ صحیح البخاری حدیث نمبر سات قرآن کریم میں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ خوشحال متکبر طبقہ ہی سب سے پہلے پیغمبروں کی تکذیب کرتا رہا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 23 دیکھیے اور یہ اہل ایمان کی دنیوی حیثیت تھی جس کے اعتبار سے اہل کفر انہیں حقیر اور کم تر سمجھتے تھے ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ حق کے پیروکار معزز اور اشراف ہیں معزز اور اشراف ہیں چاہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے فروتر ہی ہوں اور حق کا انکار کرنے والے حقیر اور بے حیثیت ہیں چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے مالدار ہی ہوں پھر اہل ایمان چونکہ اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی عقل و دانش اور رائے کا استعمال نہیں کرتے اس لیے اہل باطل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موٹی عقل والے ہیں کہ اللہ کا رسول انہیں جس طرف موڑ دیتا ہے یہ مڑ جاتے ہیں جس چیز سے روک دیتا ہے رک جاتے ہیں یہ بھی اہل ایمان کی ایک بڑی خوبی بلکہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے لیکن اہل کفر و باطل کے نزدیک یہ خوبی بھی عجیب ہے یا عیب ہے پھر بینتین سے مراد ایمان و یقین ہے اور رحمت سے مراد نبوت جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو سرفراز کیا تھا پھر یعنی تم اس کے دیکھنے سے اندھے ہو گئے چناچے تم نے نہ اس کی قدر پہچانی اور نہ اسے اپنانے پر آمادہ ہوئے بلکہ اس کی تکذیب اور رد کے در پے ہو گئے بلکہ اس کی تغذیب اور رد کے در پے ہو گئے پھر <itus mystical> جب یہ بات ہے تو یہ ہدایت و رحمت تمہارے حصے میں کس طرح آ سکتی ہے پھر <Rusividades> اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا میرا اجر تو اللہ پر ہی ہے اللہ ہی پر ہے اور میں ان لوگوں کو دھت کارنے والا نہیں جو ایمان لے آئے بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو اور اے میری قوم اور اے قوم اگر میں انہیں دھتکار دوں تو کون مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تذري وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِ أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا إِلَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي لَمِنَ الظَّالِمِينَ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں اور نہ میں انہیں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے نفسوں میں ہے بے شک اگر میں نے یہ باتیں کہیں تب میں ضرور ظالموں میں سے ہوں گا نوح قد جادلتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من انہوں نے کہا اے نوح تو ہم سے جھگڑ چکا ہے اور ہمارے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کر چکا ہے چنانچہ تو ہم پر وہ عذاب لے ہی آ جس کا ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو سچا ہے نوح نے کہا یقینا اللہ ہی تم پر وہ عذاب لائے گا اگر اس نے چاہا اور تم اسے آجز کرنے والے نہیں ولا ينفعكم اِن كان يريد ان هو ربكم اور تمہیں میری نصیحت نفع نہیں دے گی اگر میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں جب کہ اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف تاکہ تمہارے دماغوں میں یہ شبہ نہ آ جائے کہ اس دعوی نبوت سے اس کا مقصد تو دولت دنیا اکٹھا کرنا ہے میں تو یہ کام صرف اللہ کے حکم پر اور اسی کی رضا کے لیے کر رہا ہوں وہی مجھے اس کا جر بھی دے گا پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح علیہ السلام کے سرداروں نے بھی معاشرے میں کمزور سمجھنے والے ایمان کمزور سمجھنے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح علیہ السلام کے سرداروں نے بھی معاشرے میں کمزور سمجھے جانے والے اہل ایمان کو حضرت نوح علیہ السلام سے اپنی مجلس یا اپنے قریب یا قرب سے دور رکھنے کا مطالبہ کیا تھا جس طرح روسائے مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا مطالبہ کیا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل فرمائی تھیں ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي سورة انعام ایت نمبر 52 اے پیغمبر ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کرنا جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں واسبر نفسک مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم سرکاف آیت نمبر اٹھائیس اپنے نفسوں کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں آپ کی آنکھیں ان سے گزر کر کسی اور کی طرف تجاوز نہ کریں پھر یعنی اللہ اور رسول کے پیروکاروں کو حقیر سمجھنا اور پھر انہیں قرب نبوت سے دور کرنے کا مطالبہ کرنا یہ تمہاری جہالت ہے یہ لوگ تو اس لائق ہیں کہ انہیں سر آنکھوں پر بٹھا جایا جائے یہ لوگ تو اس لائق ہیں کہ انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا جائے نہ کہ دور دتکارہ جائے پھر گویا ایسے لوگوں کو اپنے سے دور کرنا اللہ کے غضب اور ناراضی کا باعث ہے پھر بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ایمان کی صورت میں خیر عظیم عطا کر رکھا ہے اور جس کی بنیاد پر وہ آخرت میں بھی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بلند مرتبے سے ہم کنار ہوں گے گویا تمہارا ان کو حقیر سمجھنا ان کے لیے کسی نقصان کا باعث نہیں البتہ تم ہی عند اللہ مجرم ٹھہرو گے کہ اللہ کے نیک بندوں کو جن کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے تم حقیر اور فرومہ یہ سمجھتے ہو تم حقیر اور فرومایا سمجھتے ہو پھر کیونکہ میں اگر ان کی بابت ایسے بات کہوں گا جس کا مجھے علم نہیں اور اسے صرف اللہ جانتا ہے تو یہ ظلم ہوگا پھر لیکن اس کے باوجود ہم ایمان نہیں لائے پھر یہ وہی حماکت ہے جس کا ارتکاب گمراہ قومیں کرتی آئی ہیں کہ وہ اپنے پیغمبر سے کہتی رہی ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل کروا کر ہمیں تباہ کروا دے حالانکہ ان میں عقل ہوتی تو وہ کہتے کہ اگر تو سچا ہے اور واقعی اللہ کا رسول ہے تو ہمارے لیے بھی دعا کر کہ اللہ تعالی ہمارا سینہ بھی کھول دے تاکہ ہم اسے اپنا لیں پھر یعنی عذاب کا آنا خالص اللہ کی مشیت پر موقوف ہے یہ نہیں ہے کہ جب میں چاہوں تم پر عذاب آ جائے تاہم جب اللہ عذاب کا فیصلہ کر لے گا یا بھیج دے گا تو پھر اس کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے پھر اغواً بیمانہ اضلاع مطلب گمراہ کرنا ہے یعنی تمہارا کفر وجہ اگر اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں سے کسی انسان کا پلٹ کر آنا اور ہدایت کو اپنا لینا ناممکن ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری گمراہی اور ہلاکت کا ارادہ کر لیا ہے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو اب اگر میں تمہاری خیر خواہی بھی کرنا چاہوں یعنی ہدایت پر لانے کی اور زیادہ کوششیں کروں تو یہ کوشش اور خیر خواہی تمہارے لیے مفید نہیں کیونکہ تم گمراہی کے آخری مقام پر پہنچ چکے ہو پھر ہدایت اور گمراہی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے جہاں وہ تمہیں تمہارے عملوں کی جزا دے گا نیکوں کو ان کی نیک عمل کی نیکوں کو ان کی نیک عمل کی جزا نیکوں کو ان کے نیک عمل کی جزا اور بروں کو ان کی برائی کی سزا دے گا وصل اللہ اللّہ علیہ محمد والا آلہ وصحبه اجمعین